ہم اپنے بچوں کے نام کیسے رکھیں ایک عجیب دور لگی ہوئی ہے ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام جو ہے وہ یونیک ہونا چاہیے پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو ایسا نام چاہیے اب اس کے لیے جو بھی نام رکھنا پڑے رکھنے کے لیے تیار کچھ لوگ تو فلمی نام رکھ لیتے ہیں اداکاروں کے نام پہ رکھ لیتے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نام دیکھا یہ نام ٹھیک ہے وہ رکھ لیا نہ اس کا معنی معلوم کیا نہ اس کے بارے میں کوئی حکمت معلوم کی اور اپنی مرضی سے نام رکھ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے نام رکھیں کسی نبی کے نام پر رکھیں صحابی کے نام پر رکھیں بچی کا نام رکھیں تو امہات المومنین یا صحابیہ کے نام پر رکھیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں یہ دوڑ سے نکل جائیے کہ جناب پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو اب ہوتا کیا ہے لوگوں کو علم دین تو ہے نہیں اب ایک کتاب بھی لکھا کہ ایک عورت کیا بچی پیدا ہوئی اس نے کہا بچی کا نام رکھنا ہے قرآن سے قرآن کھولا سورہ کوسر سامنے آ گئی انتوئینا کل پہلی بیٹی کا نام رکھ لیا دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی پھر سورہ کوثر کھولی ان شانی اکاہول ابتر اب ابتر نام رکھ دیا اب ابتر کے معنی تو نسل منقطع ہونے والا ہے قرآن کا ہر لفظ کا نام تو نہیں رکھ سکتے نا قرآن میں تو شیطان کا بھی ذکر ہے قرآن میں تو خنزیر کا بھی ذکر ہے تو کیا ہم قرآن کے ہر لفظ پر نام رکھ لیں گے تو اس کی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نام رکھے جس سے کوئی نسبت حاصل ہو جس کی برکتیں ملیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام تم فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے لہذا اپنے نام اچھے رکھو اب باپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیتا ہے کہ اسے اچھا نام دیتا ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا آج جو فلمی اداکاروں کے یہ عجیب و غریب نام رکھتے ہیں وہ خود سوچیں کہ جب قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے کسی کو محمد کہہ کر پکارا جائے کسی کو احمد کہہ کر پکارا جائے کسی کو عبداللہ اور عبد کہہ کر پکارا جائے اور کسی کو جناب ٹونی اور جناب عجیب عجیب نام جو میں کیا نام لوں جو رکھے جاتے ہیں عورتوں کے نام بھی عجیب رکھے جاتے ہیں یہ نہ کریں اس دور سے نکل جائے ہم نسبت والے بندے ہیں اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا نام محمد ہوگا جس کا نام احمد ہوگا نبی پاک کی تعظیم کی وجہ سے جو اپنے بچے کا نام رکھے گا میرے آکاۃ السلام فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک کسی تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے امیر علیہ سنت جو ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ کمال طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان سے لڑکے کا نام پوچھا جاتا ہے وہ پہلے اس کا نام رکھتے ہیں محمد اور اب اس کو پکارنے کے لیے کوئی اور نام ساتھ دے دیں احمد رضا فیضان رضا کسی صحابی کے نام نام دے دیں تو محمد بھی نام ہو گیا اور پکارنے کے لیے کوئی نسبت والا نام دے دیا جائے